آغاز کرتے ہیں اپنے سبجک کا میرا جینہ میرا مرنا اللہ کرے کہ خیر و آفیت سے تمام ہو قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا اول المسلمین انا اول المسلمین مسلم کون ہوتا ہے جو اپنا آپ اپنے رب کے حوالے کر دے رب کا جو بھی فیصلہ ہو اس کے بارے میں وہ اسے خوش دلی سے قبول کرے کیونکہ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے وہ ان پر ظلم نہیں کرتا چونکہ یہ زندگی ایک امتحان ہے اس لیے اس میں اچھے برے دونوں طرح کے دن آتے رہتے ہیں اور انسان کے اوپر مختلف طرح کے حالات گزرتے ہیں. انسان صحت اور بیماری کے بیچ میں رہتا ہے کبھی بہت طاقتور اور ینگ انرجیٹک اور بہت وائبرنٹ محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو اور کبھی افسردہ مرجھایا ہوا تھکا ہوا یا کسی درد اور تکلیف کے ساتھ عام طور پر جب ہم اچھے حال میں ہوتے ہیں تو جب کو ہمارا حال پوچھتے تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں الحمدللہ کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے لیکن پھر اچانک کوئی بیماری آ پکڑتی جس کا انسان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا آپ صبح اٹھتے ہیں اور اٹھ نہیں پاتے آپ سر اٹھاتے ہیں اور آپ کے سر کو درد ہوتی حالانکہ آپ اپنی اسی روٹین کے مطابق سوئے تھے یہ سب کچھ کیوں ہے یہ سب کچھ امتحان کے لیے ہے ہم نے صحت کے بارے میں بہت کچھ پڑھا آج سے ہم بیماری کے بارے میں کچھ پڑھیں گے کیونکہ اللہ کا ہر فیصلہ انسان کے حق میں خیر اور بھلائی کا فیصلہ ہوتا ہے چونکہ ہم مسلم ہیں اس لیے بیماری کی حالت میں بھی ہم اپنے رب سے راضی رہتے ہیں اور بیماری انسان کے لیے خیر کا باعث ہوتی ہے عام طور پر بیماری کا استقبال کیسے کیا جاتا ہے نہ شکری کے الفاظ بول کر ہائے ہائے کر کے اور ہر ایک کے ساتھ شکوا کر کے اور عام طور پر آپ دیکھیں گے اپنا جائزہ لے کر ہم سب دیکھیں اگر ہمیں تھوڑا سا بھی کچھ ہو رہا ہے نا اگر ہمیں معمولی سے بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم فرض سمجھتے ہیں کہ اس کا ذکر کسی سے ضرور کریں ہے نا آج میرے سر میں درد ہے آج میری کمر میں درد ہے آج بہت تھکاوٹ ہو رہی ہے بوریت سی ہو رہی آج دل نہیں لگ رہا آج پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے آج کچھ نہ کچھ ہمیں بولنا ہی ہوتا ہے نعمتوں کا بھی ذکر کرتے لیکن اس سے زیادہ ہم کس کا ذکر کرتے ہیں تکلیفوں کا بیماری کا پریشانی کا اور جب بیماری آتی ہے تو عام طور پر ساتھ ہی مایوسی بھی آ جاتی ہے کیا سوچتے ہیں آپ کیا خیال آتا ہے دن میں کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے کیا پتا مری جائیں پتہ نہیں کس نے لگا دی مجھے کس سے لگ گئی ایسا ہوا کیوں وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں کم ہی یہ سوچتے ہیں کہ اللہ نے میرے حق میں کوئی بہتر فیصلہ کیا ہے بازوقت معمولی سی تکلیف ہوتی ہے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کو ایک اور ٹیسٹ لکھ کے دیتا ہے اور وہ ٹیسٹ آپ کے لیے ایک بریکنگ نیوز کی طرح ہوتا ہے ایک شاکنگ چیز ہوتی ہے اور آپ ایک دم اس کے آگے سرینڈر کر جاتے ہیں یہ کیا ہو گیا اب تو پتہ نہیں کیا ہوگا اب تو مرنے کے دن آ گئے میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا میرے بچوں کا کیا ہوگا شوہر کا کیا ہوگا اس گھر کا کیا ہوگا میرے کام کا کیا ہوگا جاب کا کیا ہوگا فلان کا کیا ہوگا فلاں کا, کا, کا کیا ہوگا ٹھیک ہے نیچرل ہے بالکل انسان بہت سی چیزیں سوچتا ہے سوچنا چاہیے اور یہ بیماری کے بغیر بھی سوچنا چاہیے کیونکہ مرنا تو ہے ہم سب نے ایک دن لیکن اس وقت ایک منفی انداز میں سوچتے ہیں. جبکہ بیماری سے پہلے اگر ہم سوچیں تو مثبت انداز میں سوچیں گے بہتر پلاننگ کر سکیں گے کیونکہ ہمارے جانے کے بعد دنیا کا نظام پرفیکٹلی چلتا رہے گا اس میں فرق نہیں آنا یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے ہم اپنے آپ کو انڈسپینسیبل نہ سمجھیں کہ سب کچھ ہماری وجہ سے ہی ہوتا ہے لیکن ہم اپنا رول پلے کر رہے ہیں اور کرتے رہنا ہے انشاءاللہ آزمائش کا آنا تو برحق آئے گی یہ کوئی بڑی بات نہیں. چاہے وہ بیماری کی شکل میں آئے یا کسی اور شکل میں اہم بات کیا ہے کہ ہمارا ریاشن کیا ہے ٹھیک ہے مسائل تو سب کو پیش آتے ہیں دنیا میں آپ ڈھونڈے سے بھی ایک ایسا شخص نہیں ڈھونڈ سکتے کہ جس کو کوئی مسئلہ نہ ہو سروے کر لیجئے ہزار لوگوں سے سوال کر لیجئے اور ان سے پوچھے کہ کیا آپ کی زندگی کو مسئلہ ہے کوئی پریشانی کوئی دکھ کوئی تکلیف کوئی غم کوئی رنج ناپسندیدہ چیز ایک بھی ایسا شخص نہیں ملے گا جو اس سے خالی ہو سب کے ساتھ ہے. لیکن ایسا کیوں لگتا ہے کہ کچھ لوگ انتہائی پریشان اور ڈپریسڈ نظر آتے ہیں جبکہ کچھ لوگ مطمئن بھی نظر آتے ہیں اور کچھ لوگ بہت ساری تکلیفوں کے باوجود خوش بھی نظر آتے ہیں اور تین طرح کے ریئکشن یہ اس سے زیادہ بھی آپ گریڈنگ کر سکتے ہیں لیکن اومن کچھ لوگ انتہائی مایوس تکلیف آنے پر کچھ لوگ سو اس کے ساتھ نبھانا ہے بس ٹھیک ہے اور کچھ لوگ شکر گزار اب اس میں افضل درجہ تو شکر گزار ہونے کا ہی ہے لیکن وہ کیسے ہو وہ صرف اس صورت میں ہو سکتے ہیں جب ہمیں پتہ ہو کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے اللہ سبحانہ و کا یہ کون سا قانون ہے جس کے مطابق ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اس میں مجھے کس طرح ریاٹ کرنا ہے تاکہ میں اس پر وہ ازر کما سکوں وہ رضا حاصل کر سکوں جس کے لیے اللہ نے یہ ٹیسٹ بھیجا ہے تو اس کے لیے ہمیں پھر علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے جاننے کی ضرورت ہے تو آج کا ٹاپک ہوگا کہ بیماری میں مومن کا رویہ بیماری خیر کا باعث بیماری خیر کا باعث شاید پہلی دفعہ ہی آپ سن رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کنٹرڈکٹ بھی کریں کہ یہ کیسے خیر صحیح بخاری میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے کوئی تکلیف سوچی کوئی مصیبت سوچی کوئی غم کوئی رن اور اس کو کیا سمجھیے کہ اللہ نے یہ میرے لیے بھلائی کا ارادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس کے ذریعے کچھ سکھانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے میرے گناہ دھونا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس کے ذریعے اپنا قرب دینا چاہتا ہے اور باقی احادیث سے بھی آپ سوچیے کہ کیا کیا فائدے ہیں بیماری کے تو اس کا کیا مطلب بیماری مانگنا شروع کر دیں آفیت ہی مانگے لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آفیت مانگنے کے باوجود بیماری آ جاتی تکلیف آ جاتی تو پھر the most important factor is کہ ہاؤ ڈو وی ری ایکٹ ہم کیا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا بریکٹ میں لکھ لیجئے کیونکہ حدیث کے کی الفاظ میں نہیں تو اس کو دنیا میں دینے کی جلدی کرتا ہے یعنی گناہوں کی سزا جلد دینا چاہتا ہے اور اگر کسی کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا مؤخر کر دیتا ہے ڈیلے کر دیتا ہے آخر تک حتی کہ قیامت کے دن اس کو پورا پورا بدلہ دے گا یہ سنن ترمیزی کی روایت ہے تھری اس کا نمبر ہے خود بھی چیک کر لیجئے اللہ تعالیٰ کی مریض سے قربت یعنی بیماری اللہ سے قرب کا ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ضاء الج اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے اے نے آدم میں بیمار ہوا اور تون نے میری عیادت نہیں کی وہ کہے گا اے میرے رب میں تیری عادت کیسے کرتا حالانکہ تو رب العالمین ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تو نہیں جانتا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا اور تو نے اس کی عیادت نہیں کی کیا تو نہیں جانتا کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے اس حدیث کو عام طور پر ہم کہاں کوٹ کرتے ہیں کس سینس میں عیادت میں اور یہ کہ جو عیادت کے لیے جائے اس کے لیے اجر ہے اور وہ اللہ کو وہاں پائے گا تو صرف جانے والا پائے گا یا جو مسلسل بیمار ہے وہ بھی پائے گا مجھے اس کے قریب پاتا اور یہ ایک حقیقت ہے نا جب انسان پر کوئی تکلیف آتی ہے تو انسان اللہ سبحانہ و تعالی کو اور زیادہ قریب پاتا ہے اور اور زیادہ پکارتا ہے مومن کا یہ حال ہوتا ہے یوں نہیں لگتا کہ جیسے دعاؤں میں شدت بڑھ گئی رقت بڑھ گئی خوشبو بڑھ گیا اور اللہ سبحانو تعالی سے سرگوشیاں بڑھ گئیں اور یوں یقین ہونے لگا کہ جیسے وہ سن رہا ہے اور وہ قریب ہی ہے اضا سا اللہ کا بادنی انی قریب کب اجیب داوت ادا دان پکارنے والے کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے میں قریب ہوتا ہوں عام حالات میں ہم کم ہی پکارتے ہیں لیکن بیماری میں اور تکلیف میں زیادہ پکارتے ہیں تو پھر وہ قریب ہوتا ہے واقعی بیمار کو بھی اور عادت کرنے والے کو بھی وہ قرب نصیب ہوتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین بندے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے عام بندوں کے نسبت زیادہ آزمایا فرماتی ہے کہ ام بشر بن براب بن معرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے مرض الموت میں تشریف لائیں اس حال میں کہ آپ کو بخار تھا اس نے آپ کو چھوا تو کہا جتنا شدید بخار آپ کو ہے اتنا بخار تو میری نظر میں کسی کو بھی نہیں ہوا یعنی اتنا سخت بخار تو میں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں محسوس ہی نہیں کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح ہمیں اجر زیادہ ہوتا ہے اسی طرح ہماری آزمائشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں. یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے 2047 حضرت آشا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تکلیف کسی اور میں نہیں دیکھی حالانکہ آپ اللہ کے محبوب تھے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحان و تعالی جس بندے سے محبت کرتا ہے اس کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے اور اگر وہ آزمائش بڑی ہو تو سمجھا کہ محبت اور بھی زیادہ ہے ہمارے رویہ اس کے برعکس ہوتا ہے ہماری سوچ اس سے مختلف ہوتی ہے کیسے میں ہی کیوں <تصفح> میں ہی <مماری> کیوں <تصفح> میری کیا غلطی تھی میرے ایج پیلوس کو تو ایسی کوئی بیماری نہیں ہوئی ان کے ساتھ تو یہ مسئلہ نہیں ہے میرے ساتھ کیوں ہو گیا اور میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے نعوذ باللہ اور لوگوں کا بھی رویہ بڑا عجیب ہوتا ہے جب وہ کسی کو کسی دکھ میں تکلیف بیماری میں مبتلا دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ضرور اس نے کوئی گناہ کیا ہوگا بھی سے نہیں کرتا ہے. جی ہم فوراً بدگمان ہونے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مجھ سے پیار نہیں اسی لیے تو مجھے مصیبت میں ڈالا ہے ہم نے دعائیں کی وظیفے کیے کیا فائدہ ہوا اتنا ذکر کرنے کا قرآن پڑنے کا اگر اینڈ میں اسی بیماری میں ہی مبتلا ہونا تھا ہم ہو کے ہمیں زیادہ ہو رہے جو لوگ ہاں مسلمان نہیں ہم مسلمان ہو کے اتنے مسلوں کا شکار ہیں اور جو مسلمان نہیں ہو تو ہٹے کٹے صحت مند بھاگتے دوڑتے پھر رہے ہیں بس زندگی ختم ہو گئی اب تو چلیے صحیح بخاری کی روایت ہے عبد اللہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت آپ تیز بخار میں تھے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو تیز بخار ہے آپ نے فرمایا ہاں مجھے تم میں سے دو آدمیوں کے برابر بخار ہے دوگنا میں نے عرض کیا کہ یہ اس سبب سے کہ آپ کو اجر دوہرا ملے گا آپ نے فرمایا یہی بات ہے اب دیکھیں صحابہ کی بھی کیسی تربیت ہو چکی تھی میں نے کہا کہ آپ کو زیادہ بخار ہے تو خود ہی نتیجہ نکالیئے کہ اجر بھی تو زیادہ ہے آپ کا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس کی تکلیف بڑی ہے اس کا اجر بھی زیادہ ہے اور بڑا ریوارڈ یا بڑا انعام پانے کے لیے عام طور پر آپ دیکھیں کہ لوگ کیسی کیسی محنت کرتے ہیں مثلاً اگر حسن خراوت کا مقابلہ ہو اور آپ فسٹ آنا چاہیں اور آپ کا یہ ہم و غم ہو کہ مجھے نمبر ون انعام ملنا چاہیے تو پھر کیا آپ کی ایفرٹ اتنی ہوگی یا مشقت یا تکلیف جتنی ایک ایوریج پرسن کی ہے اور وہ کچھ نہ کر کے یہ امید رکھے کہ میں اول آ جاؤں گا نہیں ہے نا لوگ ٹاپ پہ پہنچنے کے لیے ہر طرح کی مشقتیں اٹھاتے ہیں پھر انبیاء کے بعد نیک لوگوں کی آزمائش جو جتنا نیک ہوتا ہے اتنی اس کی آزمائش ہوتی ہے سعید ترغیب ترہیب میں ہے ابو سعید کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں آزمائش کے لحاظ سے سخت کون ہے فرمایا انبیاء میں نے ارض کیا پھر کون آپ نے فرمایا علما میں نے عرض کیا پھر کون آپ نے فرمایا نیک لوگ ان میں سے کسی کو جوہوں سے جومایا جاتا یہاں تک کہ وہ اسے قتل کر دیتی یعنی بازوقت انسان کے جسم میں کو کیڑے پڑ سکتے ہیں کسی کو فقر سے آزمایا جاتا یہاں تک کہ وہ چھوٹی سی کمیز کے سوا کچھ نہ پاتا یعنی ہر ایک کی آزمائش کا رنگ مختلف ہوتا ہے ہم صرف اسی چیز میں کمپیئر کرنے لگتے ہیں جو ہمیں ہوتی ہے اور ہم پہ ڈھونڈتے اور کس کو ہماری طرح اور کسی کو بھی نہیں ہوتی وہ چنانچے وہ اسے ہی پہل لیتا ہے بس ایک ہی کپڑا وہی پہنے جا رہا ہے بار بار اور ان میں سے کچھ لوگ آزمائش پر بہت خوش ہوتے ہیں یعنی ان علما اور سالحین میں سے وہ خوش ہوتے ہیں بنسبت اس شخص کے جو کچھ دیے جانے پہ خوش ہوتا ہے کچھ لوگوں کو صرف اس سے خوشی ہوتی ہے جب انہیں کچھ ملتا ہے اور جب انہیں ملنا بند ہو جاتا ہے یا ملتا نہیں ہے اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے تو پھر وہ غمگین ہو جاتے ہیں پھر انہیں خوش ہونا نہیں آتا پھر غم ان کے چہرے پہ چھا جاتا ہے نہیں اس وقت بھی مسکرا دیا کریں جب کوئی چوٹ لگے چوٹ کھا کے غم پا کے اب بیماریوں کی قسمیں یاد کر لیجیے جسمانی بیماریاں روحانی بیماریاں ذہنی بیماریاں نفسیاتی وغیرہ وغیرہ جتنی بھی قسمیں اس سے مراد ضروری ہے کہ صرف کوئی جسمانی بیماری ہو یہاں پر آپ دیکھیے کسی کو جوہے پڑ گئی اور کسی کو کپڑے نہیں ملے ہر ایک کا فرق پھر اسی طرح مومن پہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی آزمائش ضرور رہتی ہے یہ بھی یاد رکھیے کیونکہ بعض لوگ جب تھک جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یا اللہ کب ختم ہوگی یہ اندھیری رات ایک مشکل ختم نہیں ہوتی ایک اور آ جاتی ہے ختم نہیں ہوتی کور آ جاتی یہ تو مومن کی شان ہے تو ساری زندگی ٹیسٹ ہو رہا ہے, ساری زندگی وہ تپایا جا رہا ہے تاکہ کہ خالص سونا بن کے نکلے اتنی سی بھی کورٹ اور ملاوٹ رہ گئی تو اس کو اگر مرنے سے پہلے دھو دیا گیا تو وہ خوش قسمتی ہے انسان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسند احمد کی روایت ہے مومن مرد اور عورت پر عورت کا ذکر الگ ہے یہاں جسمانی یا مالی یا اولاد کی طرف سے مستقل پریشانیاں آتی رہتی ہیں یہاں تک کہ جب وہ اللہ سے ملتا ہے تو اس کا ایک گناہ بھی باقی نہیں ہوتا صاف ستھرا ہو کے تو دیکھیے وہ کتنی اچھی ملاقات ہوگی جو بالکل صاف سترے ہو کے اللہ سے یعنی موت اللہ سے ملاقات کا ذریعہ بنتی ہے نا تو جب کسی کی ملاقات کو جاتے ہیں تو صرف جسمانی طور پر ہی تو صفائی کافی نہیں نا یعنی صرف نہانا دھونا ہی تو کافی نہیں وہ تو نہلا دھلا کے کفن پہناتے لیکن اندر کا صاف ہونا گناہوں سے صاف ہونا پاک ہونا یہ بھی بڑا اہم ہے اور وہ انسان کو بیماریاں اور تکلیفیں پاک کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی مسند احمد کی روایت ہے مومن کی مثال کھیتی کی طرح ہے کہ ہوائیں چل کر اسے ہلاتی رہتی ہیں اور مومن پر ہمیشہ مصیبتیں آتی رہتی ہیں ہوا چلتی ہے تو کچھ ہلتا آج ہوا چل رہی ہے کچھ ہلتے جلتے نہیں دیکھا کیا کیا ہل رہا تھا ہم مسلسل صبح سے جب ہوا چل رہی ہے تو جو پودے ہیں بالکل منہ لیٹ جاتے ہیں لیٹے پڑے دب جاتے ہیں جی بڑے بڑے درخت جی, وہ بھی ان کے رخ بدلے ہوتے اور چلنا مشکل ہو گیا تھا ہے نا کسی کا شیشہ تو نہیں ٹوٹا کھڑکی بند کبھی شیشہ بھی ٹوٹتے ہر چیز کابو سے باہر ہے آؤٹ آف کنٹرول اب اس مثال سے آپ سمجھیے کہ مومن کے اوپر اسی طرح آزمائشیں آتی رہتی جیسے ہوا چلتی ہے اور وہ ہر چیز کو ہلائے جلائے رکھتے یعنی وہ چین سے نہیں بیٹھ سکتا ایک مسئلے سے نکلے گا دوسرے دوسرے سے تیسرے میں وہ ہلتا ہی جلتا رہے گا اس کی زندگی سٹیبل نہیں ہو سکتی بالکل جب کوئی آزمائش آتی ہے بہت ساری چیزیں ہل جاتی ہیں تو پھر وہ ایک نئی چیز سامنے آ جاتی ہے پرانے پتے ڈٹ جاتے تو نئے آنے ہوتے ہیں میں ہاں? آج جب صبح اٹھی تو میں نے وہ ہوا چلنے کی دعا ایک جگہ لکھ کے شیشے کے اندر رکھی ہوئی ہے اس وقت ابھی چلنا شروع نہیں ہوئی تھی اتنی تیز تو میں دعا پڑ لی تھوڑی تو میں سوچا یہ دعا آج میں نے کیوں پڑی ہے پھر میں نے کہا اچھا میں کسی اور چیز کی نیت کر لیتی ہوں کیوںکہ اس میں خی رہا ہے اور شر رہا ہے تو میں کسی انسان کی نیت کر لیتی ہوں کہ مجھے اس مجھے نہیں پتہ تھا کہ اتنی تیز ہوا چلے گی اور اللہ تعالیٰ مجھے یاد کرا رہا ہے کہ یہ دعا پڑھنی آج تحمد اللہ تو مومن جو ہے اس پر مسلسل کوئی نہ کوئی آزمائش آتی رہتی ہے اور خصوصاً بیماریاں تو مومن کا مرض خیر کا باعث ہوتا ہے مسلم احمد کی روایت ہے صحیحب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ مسکرانے لگے پھر فرمایا تم مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں ہو کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں صحابہ نے ارز کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں ہنس رہے آپ نے فرمایا مجھے تو مومن کے معاملات پر تعجب ہوتا ہے کہ مومن کا ریاکشن کیسے ہوتا ہے اس کے ہر معاملے میں سرسر خیر ہی خیر ہے اور یہ سعادت مومن کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں یہ مومن ہونے کا میار ہے کرائٹیریہ ہے اگر ہمارے اندر یہ نہیں تو پھر اپنے ایمان کی درستگی کی فکر کرنی چاہیے مومن کے علاوہ یہ کیفیت کسی کو نصیب نہیں کہ اگر اسے کوئی بھلائی حاصل ہوتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے جو اس کے لیے سراسر خیر ہے اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ بھی سراسر خیر ہے اور یہ مومن کو نصیب ہوتا ہے گویا نعمت پر اگر ہم شکر نہیں کرتے اور تکلیف پر صبر نہیں کرتے تو پھر یہ کس چیز کی علامت ایمان کی کمزوری کی اگر نعمت پر شکر نہیں اور تکلیف پہ صبر نہیں تو یاد رکھیے کہ پھر ایمان میں خلل ہے ایمان درست کرنے کی ضرورت ہے اسے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ شیطان وسوسہ نہیں ڈالے گا یا کوئی ایسا خیال آئے گا نہیں جس سے آپ خوف زدہ ہوں پریشان ہوں یا مایوسی کی طرف جانے لگے یا کوئی ڈپریشن کی طرف جانے لگے وہ کیفیات تو آئیں گی لیکن مومن پھر اپنے ایمان کے ذریعے ان سب کا مقابلہ کر کے ان کو دور کر دیتا ہے کہ گویا کچھ آئی نہیں اور یہی ایمان کا سب سے بڑا فائدہ ہے ساتھ بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سب سے زیادہ سخت مصیبت کن لوگوں پر آتی ہے آپ نے فرمایا انبیاء پر پھر درجہ بدرجہ عام لوگوں پر انسان پر آزمائش اس کے دین کے اعتبار سے آتی اگر اس کے دین میں پختگی ہو تو اس کے مسائب میں مزید اضافہ کر دیا جاتا ہے یعنی جب ایمان پکا ہوتا ہے تو پھر ٹیسٹ کا اگلا مرحلہ آ جاتا ہے جس سے آپ ایک جماعت پاس کر جاتے ہیں تو ایک لیول پھر ایک اگلے لیول پہ جاتے ہیں اب اگر اور آگے جانا چاہے تو پھر کیا آئے گا پھر ٹیسٹ آئے گا پھر اگر آپ وہاں پر اپنی سٹڈیز روک دیں تو بس ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اور اوپر جانا چاہیں تو پھر آپ کو اور امتحان دینے ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض ملکوں میں جیسے ڈاکٹرس ہوتے ہیں ان کو ساری زندگی امتحان پاس کرنے ہوتے ہیں ہر تھوڑے عرصے کے بعد ان کا امتحان آ جاتا ہے ٹرگنٹ نہیں ہوتے کہ ایک دفعہ پڑھ لیا میڈیسن تو بس ہو گئے ہمیشہ فارغ ہو گئے نہیں آپ کو ساتھ ساتھ مسلسل ریسرچ جاری رکھنی پڑتی ہے ہر کچھ عرصے کے بعد آپ کو دوبارہ امتحان میں بیٹھنا پڑتا ہے تب آپ آگے جا سکتے ہیں اور اگر آپ آگے نہیں جانا چاہتے امن کی زندگی میں رہنا چاہتے ہیں تو پھر لو لیولس پر رہیے پر اگر اس کے دین میں پختگی ہو تو اس کے مذائب میں مزید اضافہ کر دیا جاتا ہے اور اگر اس کے دین میں کمزوری ہو تو اس کے مسائب میں کمی کر دی جاتی ہے اور انسان پر مسلسل مسائب آتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ زمین پہ چلتا ہے تو اس کا کوئی گنا نہیں ہوتا یعنی اس طرح گناہوں سے دھوک کے پاک کر دیتا ہے اللہ تعالی اور اگر کبھی کوئی بیمار ہوا ہی نہیں تو یہ کوئی اچھی علامت نہیں مسرد احمد کی روایت ہے ابو حرارا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کبھی تمہیں ام ملدم نے اپنی گرفت میں لیا ہے ایک بیماری کا نام لیا کبھی تمہیں ام ملدم ہوا ہے جیسے ہم کسی سے پوچھے کبھی تمہیں فلو ہوا ہے کبھی تمہیں وائرل بخار ہوا ہے اس نے کہا کہ ام ملدم کس چیز کا نام ہے اسے اس, اس بیماری کا نام ہی نہیں پتا تھا فرمائے جسم اور گوشت کے درمیان حرارت کا نام یعنی بخار سب نے اس نے کہا کہ میں نے تو اپنے جسم میں کبھی یہ چیز محسوس نہیں کی ہوتا جب بخار چڑھنے لگتا جسم ٹوٹ رہا ہوتا ہے اور ایک دم جسم گرم ہونے لگتا ہے اس نے کہا مجھے تو کبھی ایسا کچھ نہیں ہوا پھر آپ نے پوچھا کیا کبھی تمہیں سدا نے پکڑا ہے اس نے پوچھا سدا سے کیا مراد ہے سدا کیا ہوتا ہے سر درد آپ نے فرمایا وہ رگیں جو انسان کے سر میں چلتی ہیں اور ان کی وجہ سے اس سر کو تکلیف ہوتی بلڈ پریشر بھی کہہ سکتے ہیں آپ یعنی اس سے بھی سر درد ہونے لگتی ہے اور سر میں جو رگیں ہیں ان کی وجہ سے تکلیف اس نے کہا کہ میں نے اپنے جسم میں کبھی یہ تکلیف محسوس نہیں کی یعنی میرے سر کی طرف کوئی تکلیف نہیں کی جب وہ چلا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی جہنمی کو دیکھنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اس کو دیکھ لے کیونکہ بیماری انسان کے گناہوں کو دھوتی رہتی ہے پاک کرتی رہتی ہے تو اس پر کبھی فخر نہیں کرنا چاہیے کہ ہم تو آج تک بیماری نہیں ہوئے اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم سر درد لیکن اگر سر درد ہو جائے تو ہر ایک کے سر میں درد نہ کر دیں یہ کہہ کہہ کے کہ کہ کہ میرے سر میں درد ہے میرے سر میں درد میرے سر میں درد, سر میں درد کیونکہ جتنی دفعہ ہم وہ وویلا کرتے ہیں اپنے ارجن میں کمی کرتے چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ ڈاکٹر کو جا کے بتائیں آپ کسی ایسے مہربان کو بتائیں کہ جو آپ کا کوئی علاج کر دے یا آپ کی مدد کر دے لیکن ہر بندے کو سر درد کی کہانی سنانا یہ کوئی اچھی بات نہیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ بار بار ایک بات کو جب آپ دہراتے ہیں نا تو اگر تکلیف کم بھی ہو تو اور زیادہ ہو جاتی ہے پھر لوگ آپ سے پوچھنے لگتے ہیں اچھا سر درد کا کیا ہوا اور سر دردی وہ جو چلا گیا وہ سوچ سوچ کے پھر شاید آ جائے تو ہمارا ریئکشن کیا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی تکلیف ہو جائے کوئی کھانسی ہو جائے کوئی سر درد ہو جائے کوئی فلو ہو جائے بخار ہو جائے تو سب سے پہلا ریاشن کیا ہونا چاہیے ردی رب وبل اسلام دین و بل محمد پولس رات کو پار نہیں کر سکتا جو یہ نہ پڑے تو جنت تک جانے کا راستہ اسی میں ہے کہ انسان اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو جائے کہ میرا رب ہے میں خوش ہوں کہ وہ ہے میرے لیے بندوں کو رب نہ بنائے اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو جائے الحمد للہ اللہ نے مجھے مسلم پیدا کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور نبی ہونے پر راضی ہو جائے اب جو راضی ہوگا وہ کیا کرے گا وہ اللہ سے شکوا نہیں کرے گا اپنی بیماری وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر راضی ہوگا وہ آن دا ہول اپنے دین پر راضی ہوگا اور ہر چیز میں اطاعت ہر چیز میں اللہ کی رضا پر راضی خوشی اور غمی دونوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثواب اتنا ہی زیادہ ہوگا جتنی سخت آزمائش ہوگی اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتے ہیں تو اس کی آزمائش کرتے ہیں جو راضی ہو اس سے راضی ہو جاتے ہیں اور جو ناراض ہو اس سے ناراض ہو جاتے ہیں اتنی سمپل بات نہیں ہے اگر کوئی اللہ کی آزمائش پہ ناراض ہو گیا اللہ سے اس نے نماز چھوڑ دی روزہ چھوڑ دیا صدقہ کا خیرات چھوڑ دیا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے مثلا آپ یہاں پر پڑھنے کے لیے آئے اور آپ یہ سوچ کر کے وہاں بہت نیک لوگ رہتے ہیں اور قرآن پڑھا پڑھایا جاتا ہے لیکن یہاں آ کر آپ نے اپنا بیگ کہیں رکھا اور جب دوبارہ اٹھایا تو اس میں سے کچھ پیسے چوری ہو چکے تھے اب اس میں دو ریئیکشن ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ میں کل سے پڑھنے ہی نہیں آ رہی ہا. یہاں تو چوری ہوتی اور دوسرا یہ میری آزمائش تھی اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا تھا کہ میں اپنے ارادے میں کتنی سچی ہوں اور اب تو مجھے اور زیادہ پڑھنا چاہیے تاکہ میں ایسے چوروں کا کلا کمہ کروں کیونکہ جاہل رہ کے تو چوری ختم نہیں ہو سکتی کچھ تو علاج کرنا پڑے گا تو ہر شخص کی آزمائش ہوتی ہے اور جس کی جتنی سخت ہوتی ہے اس کے لیے اتنا ہی اجر ہوتا ہے پھر بات یہی ہے کہ ہمارا ریئیکشن کیا ہے سعید کہتے ہیں کہ میں سلمان کے ساتھ تھا اور انہوں نے کندہ میں ایک مریض کی عیادت کی ایک علاقے کا نام ہے کندہ کینیڈا نہیں کندھا جب وہ مریض کے پاس آئے تو کہا خوشخبری پاؤ کہ اللہ تعالیٰ مومن کے مرض کو اس کے گناوں کا کفارہ اور اپنی رضا کا سبب بنا دیتا ہے تو مریض کو جا کے خوشخبری سنائی ٹھیک ہے گڈ نیوز کوئی نہیں اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے ام اللہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عادت کے لیے تشریف لائے جب میں بیمار تھی آپ نے فرمایا خوشخبری پاؤ اب شری آپ جا کے کہیں تو صحیح آج کسی مومن مریض کو پھر دیکھ ریئیکشن کیا ہوتا ہے تم مجھ سے جالس ہو نا تم سوچتے ہو گے کہ بیمار پڑے تب ہوگئی تمہارے دل کی مرضی پوری اب میں پڑا ہوں بیمار یا کہیں گے اس کو تکلیف کا احساس نہیں یا کہیں گے کہ یہ تو انتظار میں تھا کہ کب یہ پڑے ہر <تصفيق> چیز ہم الٹے طریقے سے سوچتے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے جہالت ہمیں پتہ ہی نہیں کس موقع پہ کیا ریٹ کرنا ہے کس موقع پہ کس کو کیا کہنا ہے تو آپ نے فرمایا خوشخبری پاؤ ام الالہ. مسلمان کے مرض کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں دور فرما دیتا ہے جیسے آگ سونے اور چاندی کا کھوٹ ختم کر دیتی آگ سونے کو صاف کر کے اس کا ہر کھوٹ دور کر دیتی پھر یہ کہ برائیوں کا کفارہ بھی ہوتی ہے ہم سے جو غلطیاں ہو چکی ہیں کیونکہ ہم فرشتے تو ہیں نہیں ابو سعید کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی آپ کی کیا رائے ہے یہ بیماریاں جو ہمیں لاحق ہوتی ہیں ان میں ہمارے لیے کیا ہے یعنی کیوں آتی ہیں بیماریاں ہم پر آپ نے فرمایا یہ کفارہ ہوتی ہیں یعنی گناہوں وغیرہ کا ابئی قاب نے پوچھا اگرچہ وہ قلیل ہو تھوڑے بھی ہوں آپ نے فرمایا ہاں خا ایک کانٹا چبے یا اس سے بھی کم ہو راوی نے کہا کہ بھائی اپنے کاب نے اپنے لیے دعا کی کہ مرتے دم تک بخار ان سے دور نہ ہو لیکن وہ ان کے لیے حج اور عمرہ جہاد فی اللہ اور با جماعت فرض نماز میں رکاوٹ نہ بنے یعنی میرے کاموں میں رکاوٹ نہ ہو ویسے بے شک بخار چڑھا رہے چنانچہ جو کوئی بھی انہیں ہاتھ لگاتا اسے ان کا جسم تبتا ہوا محسوس ہوتا حتیٰ کہ ان کا انتقال ہو گیا ابو عشس کہتے ہیں کہ وہ دوپہر کے وقت مسجد دمشق کی جانب روانہ ہوئے سیریا میں راستے میں شداد بنو سے ملاقات ہو گئی اور ان کے ساتھ سنابحی بھی تھے میں نے پوچھا اللہ آپ دونوں پر رحم فرمائے کہاں کا ارادہ ہے انہوں نے کہا یہاں ایک بھائی بیمار ہے اس کی عادت کے لیے جانے کا ارادہ ہے میں بھی ان کے ساتھ چل پڑا جب وہ دونوں اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے پوچھا کیا حال ہے اس نے کہا میں نے نعمت کے ساتھ صبح کی بنیا متن شداد نے اسے کہا گناہوں کے کفارے اور خطاؤں کو دور کرنے والی چیز کی خوشخبری پاؤ کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے مومن بندوں میں سے کسی بندے کو آزماتا ہوں پھر وہ میری تعریف کرتا ہے تو وہ اپنے بستر سے گناہوں سے پاک اس طرح اٹھتا ہے گویا جس دن اسے اس کی ماں نے جنم دیا تھا یعنی بیماری کی وجہ سے اگر آپ لیٹ گئے اور اس وقت آپ الحمد کہہ رہے ہیں اللہ کی تعریف کر رہے ہیں اللہ کے شکر گزار رہے ہیں کہ اس نے بیماری دی ہے زندگی بھی دی ہے ساتھ بیماری کے حالت میں بھی ہم بہت سے نیک کام کر سکتے ہیں خاص طور پر اللہ کا ذکر جو عام طور پر کرنے کا وقت نہیں ہوتا اور اللہ ذہن اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے بندے کو قید کیا بیماری کیا ہے قید ہے نا ریسٹرکٹ کر دیتی ہے آپ کی موومینٹ آپ بھاگ دوڑ کے وہ نہیں کام کر سکتے جو آپ عام حالات میں کر سکتے لہٰذا تم اس کے لیے ان تمام کاموں کو اجر و ثواب لکھو جو وہ تندرستی کی حالت میں کرتا تھا کتنی بڑی بات ہے یعنی بیماری سے پہلے جو جو کام یہ کرتا تھا اور اب بیماری کی وجہ سے نہیں کر پا رہا وہ لکھ لو اس لیے ہم سب کو اپنی صحت کو غنیمت جاننا چاہیے اور اس میں خوب خوب نیکیاں کرنی چاہیے تاکہ بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے اگر بریک آئے تو اجر میں بریک نہ آئے اجر ملتا رہے آپ ریٹائر بھی ہو جائے تو آپ کو پینشن ملتی رہے گی پینشن تو بہت تھوڑی ہوتی ہے یہاں تو پوری پوری تنخواہ ملے گی بونس بھی تھوڑا ہوتا ہے یعنی وہ عجر جو صحت کی حالت میں نیکمل کرنے پر تھا وہ بیماری کی حالت میں بھی جاری رہے گا سر آپ کو تحجد کی عادت اور کسی دن آپ کو بخار ہو گیا اور آپ نہیں اٹھ پائے تو اجر لکھا گیا رشتے آئے لکھ کے لے گئے بالکل وہ کنٹینیو کریں گے اگر آپ نے کہیں کوئی جاب کی نہیں ٹیکس جمع نہیں کرایا تو آپ کو پینشن کہاں سے ملے گی پینشن کس کو ملتی جو کام کرتا ہے اور کس کی کتنی پینشن ہوتی ہے اگر آپ چھوٹی موٹی ویجز پر ہی کام کر رہے ہیں بس پارٹ ٹائم کام کر رہے ہیں تھوڑا بہت کر رہے ہیں بس ایسے کام ٹلا رہے ہیں تو پینشن بھی اسی حساب سے ملے گی اور اگر آپ اپنی صحت اور جوانی کی حالت میں میکسیمم نیک کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ جب آپ ریٹائر ہوں گے تو اسی حساب سے جب تک زندہ ہے آپ کو ملتا رہے گا اجر لیکن ہم سب سے بڑا ظلم جو اپنے اوپر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کی اپنے وقت کی اپنی صحت اپنی طاقت جوانی کی قدر نہیں کرتے انہیں غیر ضروری کم اہم کاموں میں لگائے رکھتے ہیں انمپورٹینٹ پیٹی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سوچ سوچ کے پریشان جو اس طرح ختم ہوگی کہ کبھی یاد بھی نہیں آئے گی کہ وہ بھی کبھی زندگی میں تھی اگر آپ ان مسائل کی لسٹ بنائیں جو آپ کو آج سے پانچ سال پہلے پیش آئے یا دس سال پہلے اور پھر آج دیکھیں وہ کدھر ہیں آپ کو اپنے بچپن کے کوئی مسائل یاد ہے کوئی جوانی کے یاد ہے وقت کے ساتھ ساتھ سب ختم ہوتے رہتے ہیں تو ایسی باتوں کو پلے باندھ کے نہیں رکھنا چاہیے وہ یاد رکھنے کی چیزیں نہیں ہیں کہ آپ اپنی ہرٹس کو بار بار کوریت کوریت کے اور پھر آپ رونا دھونا شروع کر دیں اور اپنے آپ کو دکھی کر لیں ایک اور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بیماریوں کے ذریعے آزماتا رہتا ہے حتیٰ کہ ان آزمائشوں کو اس کے تمام گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے معمولی بیماری بھی گناوں کا کفارہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو اس کے جسم میں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے اللہ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کا کفارہ فرما دیتا ہے ایک اور روایت میں آتا ہے یہاں تک کہ جو چوٹ اسے پہنچتی یا اسے کوئی کانٹا بھی چپتا ہے تو وہ بھی اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے آج کسی کو چوٹ لگی کہاں لگی تو اس پہ سلپ ہو گئی آپ سوچا کیا آپ نے جب چوٹ لگی شاید کوئی صبح غلطی ہو گئی <laughs> ایک ہمیں یہ بڑی خوش فہمی ہے کہ ہم غلطی نہیں کرتے اور کسی کو چوٹ لگی آج ہاں تازی تازی چوٹ نا <laughs> اللہ اکبر وہ کہتی ہے وین سے اتر رہی تھی دروازہ کھلا تو دڑام سے نیچے گر کیا سوچا ओ, اپنی غلطی نظر آئی کہ میں دیکھ کہیں اور رہی تھی اور اتر کہیں اور سے رہی تھی بیماریاں یا یہ تکلیفیں ہمیں کچھ سکھانے کے لیے بھی آتی ہیں جو عام حالات میں ہم نہیں سیکھتے اور کوئی اور کس آپ کو کیا چھوٹ لگے تو پھر بھی نہیں سیکھتے مومن ایک سراغ سے دو دفعہ نہیں ڈسا جاتا جب مجھے ہے کہ میرے اوپر والا بیڈ سر کو لگے گا آستہ سے اترنا چاہیے یہ اکثر <laughs> oh. لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جتنی مرضی کیئر کریں کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی چوٹ لگ ہی جاتی ہے کپڑے بھی پٹ جاتے ہیں پھر آپ کیا کہتی ہیں وہ تو لگے گی سب کو ہی لگے گی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہوگا سوال ہی پیدا ہوتا ہے اس وقت رک کے سوچیے ریاشن کیا کیا عام طور پر ہم فوراً دوسروں کو ڈانٹنے لگتے ہیں ہاں کہتے تم نے یہ کیا نا اس وجہ سے یہ ہوا اس وقت بسم اللہ پڑنی چاہیے جابر کہتے ہیں کہ جب غزوہ احد میں تلح رضی اللہ انہوں کی انگلی کٹی تو انہوں نے کہا اس ایسی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم بسم اللہ کہتے تو فرشتے تمہیں اٹھا لیتے اس حال میں کہ لوگ تمہیں دیکھ رہے ہوتے سلسلہ صحیح کی روایت ہے اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بڑی بوڑھیاں بچے گرتے تھے تو بسم اللہ کہتی تھی تو میری عقل کو کبھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیوں بسم اللہ کہتے ہیں یہ تو بسم اللہ کرنے کی بات نہیں ہے لیکن جب میں نے حدیث پڑی تو استخبار کیا کہ میں کتنا غلط سوچتی تھی جہالت کی وجہ سے نا جہالت کی وجہ سے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس کو کیا کہنا ہاں عام طور پر ہم دوسرے کی چوٹ پہ بسم اللہ کہتے تھے اپنے لگے تو ان لا کہتے ہیں ان بھی کہہ سکتے کیونکہ رنج اور غم کے موقع پر وہ پڑھنا چاہیے لیکن اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اس کا اجر بہت زیادہ ہے یعنی جب کوئی چوٹ لگے کوئی کانٹا لگے کوئی کچھ بھی ہو کوئی بات کی چوٹ لگ جائے کیونکہ واضحت لوگ ہٹ کر دیتے ہیں تو اس وقت بھی اللہ کا نام بازوقت ہم جس چیز سے چوٹ لگے اس کو برا بلاگانے لگتے ہیں دروازہ لگے تو اسٹوپ ڈور اور کسی سے لگی تو اس کو باز تو اس کو کک کر کے اور مار کے پرے پھینکتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے مصیبت کا باعث بنا چلیے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بعض چوٹیں جو ہوتی ہیں وہ جسمانی ہوتی ہیں اور بعض چوٹیں روحانی ہوتی ہیں دل کو لگتی ہیں یا جذبات مجرو ہوتے ہیں تو رنج و غم پر بھی گناہوں کا کفارہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن آدمی کو جب بھی کوئی تکلیف یا کوئی تھکاوٹ بیٹھ بیٹھ کے تھک جاتے ہیں آپ کلاس میں یا کوئی بیماری یا کوئی رنج یہاں تک کہ اگر اسے کوئی فکر ہی لاحق ہو میرا کیا بنے گا تو اسے اس کے گناوں کا کفارا بنا دیا جاتا ہے تو جب انسان کو یہ خوش خبری مل جاتی ہے کہ اچھا اس وقت یہ فکر مجھے لگی ہوئی ہے تو میرے گنا چلتے جا رہے ہیں گنا ختم ہوتے جا رہے ہیں تو انسان پرسکون ہو جاتا ہے کام ڈاؤن ہو جاتا ہے کہ یہ ایک پروسیس ہے اب بیماری میں بھی کتنا چیزیں نے دیکھا ہوگا کہ ہائے ہائے کر کے پھر مریض سو ہی جاتا ہے اس کا چین آئی جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے فاقہ ہو ہی جاتا ہے تو وہ انسان اگر کانشیسلی خود اپنے آپ کو کنٹرول کر لے اپنی ایسی حرکتوں کو اپنے آپ کو پکڑ لے خود با کھینچ لے اپنی تو اس کے اجر میں اضافہ ہو جاتا ہے ورنہ تکلیف بھی ہوئی صبر نہیں کیا اجر بھی نہیں ملا تو آتا نا منافق کا حال اس گدے کی طرح ہے جسے یہ نہیں پتا کہ اس کے مالک نے اسے کیوں پکڑا اور کیوں چھوڑا اسے کیوں باندھا اور کیوں کھول دیا تو بیماری قید کرتی ہے نا تو مومن کو پتا ہوتا ہے کہ یا تو یہ بیماری مجھے کچھ سکھانے آئی ہے اس سے میرے گناہ بھی جڑیں گے اس سے مجھے اللہ کو قرب بھی نصیب ہوگا اس سے میرے وہ سارے کام جس وقت چھٹ گئے ہیں ان کا اجر بھی ملے گا اور بھلا کس کو ڈپریشن ہوگا پھر نہیں yes. oh, بالکل اللہ کرے ہمیں یہ چیز یاد رہے بس ایک جملہ یاد رکھے کہ میرا ریئیکشن کیا ہے میرا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے دیٹ از موسٹ امپورٹینٹ کیوں اس وقت جس طرح ہم بعض اوقات غصے کا بعض اوقات ناراضگی بعض اوقات ابیوز کر کے بعض اوقات چیخ چلا کے بعض اوقات غز و غذب کا شکار ہو کے جس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں الامان وال اس سے ہم مظلوم کی وجہ ظالم کی صف میں آ جاتے ہیں کیونکہ بازو کا تکلیف اتنی نہیں ہوتی جتنا شدید منفی ریاکشن ہوتا ہے ہمارا چوٹ ہمیں اتنی سی لگی اور ہم نے اس کو اتنا بڑا اس پہ ریئیکٹ کیا تو وہ گنا جھڑنے کی بجائے کیا ہوا گناہوں کا ڈھیر اٹھا لیا سر پہ اور کیونکہ اللہ کی ناراضگی بھی آتی ہے اگر کوئی صبر نہیں کرتا تو بالکل کیونکہ جب انسان کو کچھ ملنے والا ہوتا ہے نا تو وہ اپنا سب کچھ روک لیتا ہے بلی جب چوہے کا شکار کرنا چاہتی ہے یعنی اس نے کچھ کھانا ہے اس کو چوہا چاہیے تو وہ کس طرح بیٹھتی ہے کنٹرول کرتی ہے خود پہ کبھی دیکھا آپ نے اس کی پوزیشن تو جس نے کچھ پانا ہے اس کو پھر اپنے جسم اپنے خیالات اپنے پورے لائف سٹائل پہ کنٹرول کرنا ہے وہ اپنا پورا لائف سٹائل بدلتا ہے اپنا نظریہ بدلتا ہے اپنی سوچ بدلتا ہے سب کچھ چینج کر لیتا ہے ہم ہاتھ چھوڑ کے بیٹھے میں تو چینج ہو ہی نہیں سکتی جب آپ نے کہہ دیا تو پھر کہاں سے ہوگا کون کرے گا پھر آپ کو آپ نے خود ہی کرنا ہے نا آپ کو اپنی آتے خود بدلتی ہیبٹ میکنگ اینڈ بریکنگ کے چیپٹر یاد کر لیجئے جو پیچھے آپ کو بتایا گئے تھے تو آپ کو ارادہ کرنا ہے کہ نہیں بھائی مجھے اپنا والیوم کنٹرول کرنا ہے مجھے اپنے ریئکشنس کنٹرول کرنے مجھے آئندہ اس طرح بہیو نہیں کرنا مجاہدہ کرنا ہے اپنے ساتھ مشقت ہوگی پسینہ بھی آ جائے گا لیکن آپ کو سانس روکنی ہے بالکل بہت ہی اچھا جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نے عطا کیا اس پر بھی شکر جو نے نہیں دیا اس پر بھی شکر اور جو دے کے لے لیا اس پر بھی شکر ہر حال میں تیرا شکر کیونکہ جو ملا وہ نعمت تھی اس کی رحمت تھی جو نہیں ملا اس کی حکمت تھی اس کو زیادہ پتا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے کیا نہیں ہم کیا کر سکتے کیا نہیں اور جو دے کے لے لیا امتحان آزمائش اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہے پھر بھی کوشش کرنی چاہیے جتنی ہو سکے ٹھیک ہے نا کیونکہ بہت زیادہ ایکٹ کرنے سے تکلیف کم نہیں ہوتی بس وہ وقتی طور پہ لگتا ہے کیونکہ ہم اپنے اوپر ایک ایسی کیفیت تاریخ کر لیتے ہیں نا دوسری تکلیف کو سپریس کرنے چیخ چیخ کے اس کو سپریس کرتے ہیں نہیں وہ ہم ہیلنگ کا طریقہ اختیار کرتے ہیں حالانکہ وہ ہے نہیں جی کیونکہ آپ کو پرو بھی کرنا ہے نا پھر کہ آپ ایسے نہیں لیٹے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو بھی بیماری سے پچھاڑ دیا گیا پچھاڑ دیا گیا یعنی لٹا دیا گیا لیٹ گیا بیڈ ریڈن ہو گیا بیڈ ریسٹ پہ آ گیا تو اللہ تعالیٰ اسے جب بیماری سے اٹھاتا ہے تو وہ پاک ہوتا ہے ایک اور جگہ پر فرمایا جب مومن بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جیسے جب کوئی مسلمان جسمانی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتہ سے فرماتا ہے کہ اس کے نام اعمال میں تم وہی نیک عمل لکھتے رہو جو یہ کیا کرتا تھا چنانچہ اگر اللہ تعالی نے اس مسلمان کو شفا دی تو اس کے گناہوں کو دھوتا ہے اور اسے پاک کرتا ہے اور اگر اسے اٹھا لیتا ہے تو اس کو بخشتا ہے اور اس پر رحم فرماتا ہے پھر اس سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے کسی مومن کو جو بھی کوئی مصیبت यहां ہے یا یہاں تک کہ کانٹا بھی چبتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے یا اس کا کو کوئی گنا مٹا دیتا ہے یعنی ایک کانٹا چوبا اس پر گناہ مٹ گیا وہ جو ایک لمحا ہوتا ہے جس میں سرنج اندر جاتی اس سے پہلے تھوڑے سے کانشس ہوتے ہیں نا سوچ لیا کریں اب ایک نیکی ملنے والی اور ایک گناہ گرنے والا ہے تو وہ وقت آسان ہو جائے گا بس وہ ٹائم جو ہے نا اس وقت دعا کریں کہ یہ حدیث یاد آ جائے کیونکہ وہ کینیلا اندر چلا جاتا ہے تو پھر تو پتہ نہیں چلتا لیکن وہ جو اندر جانے کا ٹائم ہوتا ہے نا تکلیف دے ہوتا ہے ابو حرارا کہتے ہیں کہ مجھے جو بھی بیماریاں پہنچتی ہیں ان میں بخار مجھے زیادہ پسند ہے اس لیے کہ وہ میرے ہر عز میں داخل ہو جاتا ہے اور یقیناً اللہ تعالی مجھے ہر عز کے بدلے اجر عطا کریں گے ہم تو پسند اور ناپسند کی بات کرتے ہیں کوئی کھانے پینے میں کوئی فروٹ میں کوئی سبزیوں میں کپڑوں میں جیولری میں مجھے یہ پسند ہے, مجھے وہ پسند ہے اور وہاں پسند ہے وہ چیز جو گناوں کو جھاڑنے کا ذریعہ بنے حضرت فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے یہاں تک کہ آپ کی بےقراری اور بیماری شدت پکڑ گئی حضرت نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھبرا رہے ہیں اور بیتاب ہو رہے ہیں یعنی وہ جو گھبراہٹ اور بیتابی ہے وہ تو چہرے سے نظر آتی ہے درد ہوگا تو کیسے ہے کہ انسان کا رنگ نہ بدلے یا اس کے جسم کے اندر ایک بےچینی نہ ہو اگر میں ایسا کرتی تو آپ مجھ پہ تعجب کرتے یعنی آپ اس وقت بےتاب ہو رہے ہیں لیکن اگر میں یہ بےتابی کرتی تو آپ حیران ہوتے کہ میں کیوں کریں آپ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتی کہ مومن پر تکلیف اس لیے سخت ہوتی ہے تاکہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن بھر کا کوئی عمل ایسا نہیں جس پر مہر نہ لگائی جاتی ہو اللہ اکبر ہر عمل سٹیمپڈ ہوتا ہے بند کر دیا جاتا ہے نا ریکارڈ میں آ جاتا ہے چنانچہ جب مسلمان بیمار ہوتا ہے تو فرشتے بارگاہ لاہی میں عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو نے فلاں بندے کو روک دیا اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اس کے تندرست ہونے تک جیسے امال وہ کرتا تھا ان کی مہر لگاتے جاؤ یا یہ کہ وہ فوت ہو جائے مہر لگاتے جاؤ پیپر خالی ہے لیکن پھر بھی مور لگ رہی ہے اس وقت یہ بندہ تحجد پڑتا تھا اس وقت فجر کی نماز پڑھتا تھا اس وقت ذکر اذکار کرتا تھا اس وقت قرآن پڑھتا تھا اس وقت لوگوں کی خدمت کرتا تھا اس وقت مریضوں کی عادت کرتے کرتا تھا آپ وقت... اپنے پورے دن کی روٹین کو خود دیکھیے کہ کس کس چیز پہ مہر لگوا رہے ہیں آپ اگر ہم نیکیوں کی طرف دوڑ نہیں رہے اور اچھے کام کر نہیں رہے تو پھر بیماری بھی مزید اچھائی میں کیا اضافہ کرے گی ایسا شخص تو پھر بیماری میں نیگیٹو طریقے سے ریاکٹ کرے گا اور وہ اور مصیبت کا باعث بنے گا اور پھر موت اور خاتمہ وہ بھی ایسا ہی ہوگا تو اللہ سبحانہ و کے بارے میں حسن زن بہت ضروری ہے ہر حال میں اسی طرح جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر میں جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال لکھ دیے جاتے ہیں جو حالت قیام اور زمانے تندرستی میں کرتا ہے اگر کوئی شکوا نہ کرے تو بیماری کے بعد نیا گوشت اور نیا خون ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے مومن بندے کو آزماتا ہوں اور وہ تیمارداری کرنے والوں کے سامنے میرا شکوہ نہیں کرتا عیادت کرنے کے لیے جو آتے ہیں ان کے سامنے شکوہ نہیں کرتا تو میں اس کو اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں یاد رکھیے بیماری کو کس سے تشبیح دی گئی ہے یہ دوسری حدیث ہے جس میں قید کا لفظ آیا اس کے پہلے گوشت کے بس بہتر گوشت عطا کرتا اور اس کے پہلے خون کے بس بہتر خون عطا کرتا ہوں اور وہ اثر نو عمل کرتا ہے پھر وہ ایک طرح سے نئی زندگی شروع کرتا ہے پھر نئے نئے کام شروع کر دیتا ہے لیکن وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے یا جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے یا جن کے اندر نفاق ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف نہ جھکتے ہیں نہ گڑ گڑاتے ہیں ملق اخدنا نولی ربی وہ مایت ادرا اقدنا بلا اللہ جیون اور ہم نے انہیں عذاب کے ذریعے پکڑا مگر یہ نہ اپنے رب کے سامنے جھکے اور نہ ہی گڑ گڑائے المؤمنون 76 اور ذخر 48 اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تاکہ وہ لوٹ آئیں تو مومن کے لیے بیماری اللہ کی طرف رجوع کا ذریعہ بنتی جبکہ منافق اور زیادہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے تو بیماری دراصل اصلاح کا ذریعہ بھی ہوتی ہے اور گناہوں کی یاد دہانی کا ذریعہ بھی وما اصم مصیبت انف بیما کسبت عیدی کم و یا اور جو بھی کوئی مصیبت تمہیں پہنچی وہ اس وجہ سے ہے کہ تمہارے ہاتھوں نے کمایا اور وہ بہت سی چیزوں سے درگزر کر جاتا ہے پر پکڑتا بھی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندے کی مثال جب وہ بخار میں مبتلا ہوتا ہے اس لوہے کی طرح جسے آگ میں ڈال دیا جاتا ہے تو مومن بھی آگ میں ڈال دیا جاتا ہے نا ایک طرح سے جس کی وجہ سے اس کا کھوٹ ختم ہو جاتا ہے اور کارآمد حصہ باقی رہ جاتا ہے یعنی یوزفل باقی رہ جاتا ہے اور جو کھوٹ تھا اور جو گنا تھے اور جو خراب چیزیں تھیں وہ اس سے نکل جاتی ہیں اس سے ہمارے بعض آداد کی اصلاح بھی ہوتی ہے کوئی ہے آپ میں سے مثال کسی کے پاس کہ بیماری کے بعد آپ نے اپنی ہیبٹس چینج کی لائف سٹائل چینج کیا بالکل صحیح اور جو لوگ نماز پڑھتے نا پراپر طریقے سے ان کے لیے کسی چیز کو نیچے سے بیٹھ کے اٹھانا کھڑے ہونا مشکل نہیں ہوتا ہے جو ان کے لیے زیادہ بہتر ہے بالکل پھر اسی طرح دنیا کا بخار آخرت کی آگ کا بدل بھی ہے ابو ہرارا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مریض کی عادت کے لیے تشریف لے گئے جسے بخار تھا اور آپ کے ہمراہ ابو حرارا بھی تھے تو اس مریض کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری پاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بخار میری آگ ہے جسے میں نے اپنے مومن بندے پر اس لیے مسلط کیا کہ اس کی آخرت کی آگ کے حصے کا بدل ہو جائے یعنی دنیا میں ہی بھگت جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار جہنم کے جوش سے ہے اور یہ مومن کا آگ سے حصہ ہے پھر پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہونے والے کا کا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا پیٹ اس کو قتل کرے گا یعنی جو پیٹ کی بیماری سے فوت ہوگا اسے قبر میں عذاب نہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب آزمائش والوں کو ان مصیبتوں کا بدلہ دیا جائے گا تو اہل آفیت تمنا کریں گے کاش ان کی کھال دنیا میں کینچیوں سے کاٹ دی جاتی اتنی تکلیف آتی پھر جنت میں داخلے کا سبب ابو حرارہ سے روایت ہے کہ مرض بخار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دی کہ اس زمانے میں کہ بخار کی جیسے وبا ہوتی تو ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا کہا کہ مجھے اپنے گھر کے ان افراد کی طرف بھیجیں جو آپ کو زیادہ محبوب ہیں تو آپ نے اس کو انصار کے پاس بھیج دیا تو وہاں پر کیا ہوا کہ بخار زیادہ ہو گیا جب آپ آئے تو انہوں نے آپ سے شکایت کی اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایک ایک گھر ایک ایک مکان میں داخل ہوئے کی دعا کرنے لگے آپ جب لوٹ رہے تھے تو ایک عورت آپ کے پیچھے آئی اس نے قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا میں انسار میں سے ہوں میرے والد بھی انسار میں سے جیسے آپ نے انصار کے لیے دعا کی ہے میرے لیے بھی کیجیے آپ نے فرمایا کیا چاہتی ہو۔ چاہو تو تمہارے لیے دعا کروں اور تم بخار سے محفوظ رہو چاہو تو برداشت کرو اور تمہیں جنت ملے گی اس نے کہا میں صبر کروں گی اور جنت کو خطرے میں نہیں ڈالوں گی بعض اوقات ایسا ہوتا نا کہ دعا کے باوجود ہم ٹھیک نہیں ہوتے تو پھر ہم مایوس ہونے لگتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہماری تو کوئی دعا نہیں سنی جاتی ایسے میں انسان کو کیا سوچنا چاہیے کہ اس تکلیف کے بدلے انشاءاللہ جنت ہے وہ مرغی والی عورت کا کسا یاد ہے کس کو معلوم ہے اس کے ساتھ کیا ہوا تھا دعا کیجیے میرا سطر نہ کھلے تو آپ نے اس کے ستر کے ڈھکنے کی دعا کر دی لیکن مرگی کے ختم ہونے کی دعا نہیں کی کہ وہ اس کے لیے جنت میں, میں جانے کا ذریعہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کے یہاں کسی بندے کا مقام اور مرتبہ اس درجے سے آگے بڑھ جاتا ہے جہاں تک اس کا عمل نہیں پہنچتا تو اللہ تعالیٰ اسے جسم مال یا اولاد کی طرف سے کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے پھر اسے اس پر صبر بھی دے دیتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کا درجہ وہ بلند مقرر کیا کہ اس کو یہاں تک پہنچنا ہے لیکن وہ عمل اس کا بس یہاں تک لا رہا ہے اس کو اس سے زیادہ عمل نہیں کر رہا تو اب وہ وہاں کیسے پہنچے آزمائش سے. یہاں تک کہ اس درجے تک جا پہنچتا ہے جو اس کے لئے طے ہو چکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن آدمی کو کوئی کانٹا بھی چپتا ہے یا اس سے زیادہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے چھری لگ جاتی تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے یا اس کا ایک گنا مٹا دیتا ہے عصرت سے روایت ہے کہ قریش کے کچھ نوجوان حضرت آشہ کی خدمت میں آئے وہ سکھ مینا میں تھی وہ نوجوان ہنس رہے تھے حضرت آشہ نے فرمایا تم کیوں ہنس رہے ہو وہ نوجوان کہنے لگے فلاں آدمی خیمے کی رسی سے گر پڑا ہے کبھی آپ ہنسے کسی کے گرنے پر اکثر لوگ ہنس پڑتے ہیں کوئی گرے تو پتہ نہیں اس میں کیا شیطانی وار ہوتا ہے کہ وہ ہنسنے کا موقع نہیں ہوتا لیکن اکثر لوگ ہس پڑتے ہیں تو ہنسنا نہیں چاہیے ویسے اور اس کی گردن یا اس کی آنکھ جاتے جاتے بچی حضرت عائشہ نے فرمایا تم مت ہسو کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس مسلمان کو کوئی کانٹا یا کانٹے سے بڑھ کر کوئی چیز لگ گئی ہو یعنی رسی سے اٹک کے گر گیا تو اس کے بدلے میں اس کے لیے ایک درجہ لکھ دیا جاتا ہے اور اس کا گنا مٹا دیا جاتا ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض لوگ نابینا ہو جاتے ہیں ہو جاتے ہیں نا آنکھیں چلی جاتی ہیں یا نظر کمزور ہو جاتی ہے یا ہوتی جاتی ہے تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی دو پیاری چیزیں یعنی آنکھیں میں لے لوں اور وہ صبر کرے اور ثواب کی نیت رکھے میں اس کے لیے بدلے میں جنت کے سوا کسی چیز پہ راضی نہیں ہوں گا. جنت ہی دے کر چھوڑوں گا ایک اور حدیث میں ہے جب میں دنیا میں اپنے بندے کی دو پیاری چیزیں یعنی آنکھیں لے لیتا ہوں تو اس کے لیے میرے پاس جنت کے سوا اور کوئی بدلہ نہیں ہوتا جنت ہی جنت ہے اس کے لیے اور آنکھوں کا جانا کوئی چھوٹی تکلیف نہیں چھوٹی بیماری نہیں انسان کے لیے دنیا اندھیری ہو جاتی تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں کہ آپ کے جتنے بھی ڈریمز ہیں اور جتنے بھی آپ کے منصوبے ہیں زندگی میں وہ سارے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے اگر کوئی ایسی چیز ہو تو اس وقت آپ کیا سوچیں کہ شاید ان منصوبوں کو پورا کرنے پر جنت ملتی کہ نہ ملتی لیکن اس پر اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے لیکن شرط کے ساتھ صبر اور اجر کی نیت رکھے انسان کہ اس پر میرے لیے اجر ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ اس کے باوجود کہ ان کی اتنی بڑی بڑی ڈسبلٹیز ہو جاتی ہیں وہ پھر بھی خوش رہتے ہیں اور کام کرتے رہتے ہیں محنت کرتے رہتے ہیں اور وہ مایوس نہیں ہوتے آج کے لیے اتنا ہی کافی اگر آپ کچھ فرمانا چاہیں تو موسٹ ویلکم جی آپ میری دوست کی نظر ففتھ گریڈ کے بعد چلی گئی اور اس کے بھائی کی ٹینتھ گریڈ کے بعد اور ایک بھائی ان کا نبینا ہی پیدا ہوا چھ بہن بھائی ہیں اور تین کی نظریں اس طرح سے گئیں اب دو بہن بھائیوں کے میں یہ جو آپ بتا رہی نا کہ کچھ لوگ شکر ادا کرتے ہیں اور کچھ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں جس بھائی کی میٹرک کے بعد گئی اس کا میتھس بہت اچھا تھا اور بہت اچھے نمبر سے وہ میٹرک میں پاس ہوا لیکن اس نے اس اپنی ڈسیبلٹی کو اتنا فیل کیا کہ وہ بالکل ہی بچارہ چارا سا ہو کر رہے گیا اور جو میری دوست تھی اس کی ففتھ گریڈ میں گئی الحمد للہ اس نے اتنا اس چیز کو ایکسیپٹ کیا اور شکر ادا کیا تو میرے پاس آتی تھی اور کہتی تھی کہ مجھے چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کرنا سکھا دو میری میموری بہت اچھی ہے تو میں یاد کر گی حالانکہ وہ دیکھ سکتی تھی اور اب یقین کے استاذہ گھر کے سارے جو امپورٹنٹ کام تھے یہاں تک پیسے وہ لڑکی خود سنبھالتی تھی کیز وہ رکھتی تھی ہر کسی کو جو بھی چیز چاہیے ہوتی تھی وہ اسی کا نام لیتا تھا اور جو بڑا بھائی تھا وہ ہر وقت روتے رہتے تھے ہم ان کو دیکھتے تھے کہ وہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کونے میں بیٹھ کے رو رہے تھے اور جو نبینا پیدا ہی ہوا تھا ماشاءاللہ اس نے حفظ کیا وہ ہماری جو مسجد تھی وہاں پہ وہ نماز پڑھاتا تھا اور پھر تینوں میں میں دیکھتی تھی نا کہ کتنا کا فرق ہے وہی فرق رشن کا اور پھر یہ کہ وہ جو تھی اس نے اپنے علاج کی بھی کوشش کی حالانکہ ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا کہ نہیں آئے گی نظر واپس اور جو بھڑے بھائی تھے وہ ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جاتے تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں بس یہ کیوں ہوا میرے ساتھ وہ بس ایک ہی لفظ کہتے تھے کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہوا وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ میری چھوٹی بہن کے ساتھ بھی ہوا میرا چھوٹے بھائی کے ساتھ بھی ہوا وہ بس کہتے کہ میں نے دنیا کو اتنا رنگین دیکھا ہے میں بلاک آؤٹ کو ایکسپٹ ہی نہیں کر سکتا اس طرح اب آپ نے کہا نا کہ ایک دم سے نظر چلی جائے میری یونیورسٹی میں ایک لڑکی تھی دے نیو کے آفٹر 20 ان کی نظر ختم ہو جائے گی اور یہ صرف اس کے ساتھ نہیں تھا اس کی فیملی میں پرابلم تھا دے نیو کے اچھا کچھ عرصے بات بٹ اس کے ہم نوٹس دیکھتے تھے نا ہمیں نہیں سمجھ آتی تھی کیونکہ وہ مائنڈ نوٹس بنتے تھے اور لائک پورا ہم سوال کرنے میں دو سفے لگا رہے ہیں نا تو وہ سوال کے دو تین لائنوں کے بعد جواب لکھتے تھے کی کیونکہ اس کا میتھ بہت اچھا تھا پھر اس کے بعد کرتے تھے وہ اتنا بیسٹ یوٹیلائز تھا اس کا یہ تھا کہ فوکس نہیں بنتا تھا جس طرح ہم لوگ کرتے نا اس کا وہ نہیں بنتا تھا کبھی کبھی ٹکر بھی لگ جاتی تھی پر وہ اسٹرانگ اتنی زیادہ تھی پراپر مطلب اس ویل کرنا شروع کرا پھر پڑھنے میں اتنی اچھی تھی اور اسلامک سائڈ پہ وہ بہت زیادہ تھی اور یوٹیلائز کرتی تھی اپنے آپ کو حیران ہوتی تھی کسے پتا ہے کہ سب نہیں رہنا ایسے یہ جو دیکھ رہی ہے ایسے نہیں رہنا بٹ شی وا فوکس جی آپ میں یہ کہہ رہی تھی کہ عورتوں کی سب سے زیادہ تعداد جہنم میں جائے گی تو میں ایک اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمت کا شکر ہے کہ اس نے ہر منت عورتوں کو پیریڈس دے کے بعض عورتوں کی اس میں کنڈیشن اتنی بری ہو جاتی ہے تو ایک گناہوں کا کفارہ دیا کہ اس کے ذریعے کتنے گناہ دھل جاتے ہیں اور جو بچے کی ولادت میں پین ہوتی ہے اتنی شدید پین ہوتی ہے کہ جیسے ایک وقت میں بیس ہڈیاں ٹوٹ جائیں کسی کی اس وقت بھی اجر کی نیت سے انسان کو صبر کرنا چاہیے جی بچہ کوئی گر جائے یا جائے کسی کو تو اس کو بھی یہ کہتے تم نے دھیان نہیں کیا تم نے احتیاط نہیں کی پھر اس کا نتیجہ یہ ہو گیا کہ جب ہمیں خود یہ ہوتا ہے تو پھر ہمیں ایک شرمندگی امبیرسمنٹ ہوتی رہتی ہے اور چونکہ ہمیں یہ اجر اور یہ سب حدیث جو آج سنیے یا لکھیے یہ بھی نہیں پتا ہوتی تو پھر ہم اس وجہ سے بھی پھر بہت زیادہ ایک مایوسی کا شکار یا ہو جاتے ڈپریس ہو جاتے اور جو لوگ صحت مند ہوتے ہیں اب آج یہ پڑا کہ یہ تو کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے کہ اس کو کبھی بیماری نہ ہو وہ اتنے ایروگینٹ ہوتے ہیں ان کے ایکسپریشن ہمیشہ یہ ہوتے ہیں ہمیں تو کبھی اس طرح نہیں ہوا تم نے یہ کیا ہوگا اس وقت سے تمہیں ہو گیا ہے تمہیں وہ کیا ہوگا اس وقت ہو گیا مطلب ان کو یہ خیال ہی نہیں آتا کہ چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں ہم لوگ اتنے وہ ہو گئے نا کہ سیلف سینٹرڈ ہے हुँ. کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ٹھیک ہے تو بیس میں ہمارا کمال ہے اور اگر کوئی نہیں ٹھیک تو اس کی غلطی ہے حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ آج جو مطلب جتنا بھی ہم نے پڑھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اٹینشن گین کریں صبر کے ذریعے بجائے اس کے کہ ہم اما کو کہیں گے نہیں نہیں ماما میں بیمار ہوں مجھے کوئی دیکھے جو کہ میرے ساتھ اکثر ہوتا تھا ان شاء ویسا نہیں کرنا انشاءاللہ شاء ہم نا بچوں کو بھی نا اس طرح صبر کرنے کا نہیں سکھاتے نا یوزلی جب انہیں کوئی چوٹ لگے یہ انفارمیشن ان کے ساتھ بھی شیئر ہونی چاہیے وہ ان کو چوٹ لگے تو حال حال ہم بچا دیتے استاذہ میری مام کی ایک دوست تھی ان کا بیٹا ہی واز اراؤنڈ 4-5 ایئرس وہ چل نہیں سکتا تھا اور اس کے ہاتھ بھی ٹھیک سے کام نہیں کرتے تھے تو استاذہ وہ بچے کی ماشاءاللہ دماغ اتنی اچھی تھی ایٹ دا ایج آف اونلی فور 5 ہر کسی کے نام کے اسپیلنگس ٹھیک سے جانتا تھا اس کو کسی نے بھی نہیں سکھایا تھا اور بہت ہارڈ ورڈز وہ ریڈ کر سکتا تھا اور جب میں نے اس کی موم سے پوچھا کہ کیسے اتنا سب کچھ کرتا ہے تو اس نے مجھے بتایا کہ اس کے جو فادر تھے وہ اس کے ساتھ پڑھتے تھے لائک فرام دا ایج آف تھری کے ساتھ ریڈنگ سٹارٹ کی تھی نو اسکول وڈ him لائک like وہاں پہ کوئی اسکول نہیں تھا جو اس کو ایکسیپٹ کر سکتا تھا تو وہ بہت مشکل مشکل کتابیں پڑھ سکتا تھا اور مجھے یاد ہے ایک بار اس نے مجھ سے بک لی ہی ریڈ اٹ کمپلیٹلی فلوئنٹلی لائک اس نے میرے خیال سے فرسٹ اتنی فلوئنٹلی ریڈ کی آئی اور ماشاء اس کو بالکل بھی یہ نہیں تھا کہ وہ چل نہیں سکتا ہے आ, یا اور اگر, اگر با... آپ اس کو ابھی بھی جانتے ہیں تو ان کو کہیں اس کہا دے کی جس کا اتنا حادثہ ہو اس کو کتنا موقع ہے ٹھیک میں نے کورس کے دوران اسکول میں پڑھتے ہوئے ایک شعر پڑھا تھا کہ بے غم نہیں بے فائدہ علم نہیں توفیق دے خدا تو یہ نعمت بھی غم نہیں تو آج یہ پتا چلا کہ کس طرح نعمت ہے اور یہ کس طرح کم نہیں ہے ہم تو خوشیوں کو ہی نعمت سمجھتے ہیں نا تو آج پتا چلا کہ غم بھی کیسے نعمت ہو سکتا ہے کہ اگر آپ بیماری پر صبر کر رہے ہیں تو آپ کو کتنے اجر مل رہے ہیں کیونکہ آخرت ہوتا نا. وہ انجام کو سامنے رکھ کے ہر چیز کو دیکھتا ہے کہ ہمیں چاہیے جنت نا تو اس تک پہنچنے کے لیے اگر کوئی نعمت یا کوئی ریسورسز ملے ہیں کہ جس سے آگے اللہ کے راستے میں جا سکے تو اور اگر کوئی تکلیف ملی ہے تو سفر اسی جانب پہ منزل وہی ہے پہنچنا وہاں ہے وہاں سے نظر نہ ہٹے جیسا بھی حال ہے بارش ہو رہی ہے دھوپ ہے چڑ کے دم لینا ہے جی ہمیں کچھ سمجھانے آتی ہیں دیکھیں اللہ تعالی بندے کو مختلف طرح سے سمجھاتا ہے ایک ہوتا ہے الہدا البیانی عربی ٹرم ہے لیکن سمجھ لیجئے الہدا البیانی الہدا البیانی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے آپ کو گائیڈینس ملتی ہے بیان کی شکل میں چاہے وہ قرآن کا ہو چاہے وہ حدیث کا ہو چاہے کسی کے منہ سے نکلی حکمت کی کوئی بات ہو چاہے آپ کوئی راستے میں کوئی پوسٹر پڑھ لے چاہے آپ کو کوئی ایسے ہی نیچے گرا ہوا کاغذ پڑھے تو اس میں کوئی میسج ہو تو ایک ہدایت ہوتی ہے جو بیان کی شکل میں ہوتی جنٹل میسیجز کی شکل میں ہوتی اسموتھ میسیجز اللہ سبحان ہر بندے کو سکھاتا ہے دنیا میں آنے کے بعد کچھ نہ کچھ ہر وقت ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن جب کوئی شخص نہیں سیکھتا نہیں سمجھتا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر اگلے اسٹیپ پر انسان کو سے کام دیتے ہیں ادیب تربوی ات ادیب تربی کا مطلب ہوتا ہے تربیت کے لیے سزا دینا ماں پہلے سمجھاتی ہے جب بچہ نہیں سمجھتا پھر کیا کرتی ہے کیا کرتی کیا سزا دیتی ہوں کان کھینچتی ہے یا بال کھینچتی ہے یا بازو کھینچتی ہے یا ایک دھپ لگاتی ہے فیس ایکسپریشن سے بھی سخت میسج ہوتا ہے بازوقت ماں کیا کرتی ہے کہ جو آپ کو, کو کوئی انعام یا مراد دے رکھی ہوتی ہے واپس لے لیتی ادھر لاؤ مجھے دے دو تم اس سے بہن کو مار رہی ہو واپس کرو یہ مارنے کے لیے نہیں دیا تھا تمہیں بہرحال سمجھانے کی بات یہ ہے ولی اللہ مسل اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں بیان نہیں کی جاتی لیکن عام روز مرہ زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس سے ہم بہت سی چیزوں کو سیکھتے ہیں سمجھتے ہیں تو دوسری چیز ادیب تربوی ہوتی ہے اچھا اس سے بھی کئی لوگ نہیں سیکھتے جب ان کی زندگی میں کچھ ختم ہو جاتا ہے فوت ہو جاتا ہے چن جاتا ہے صحت چلی جاتی ہے یا مال چلا جاتا ہے تو پھر بھی نہیں ہوش میں آتے اللہ کی طرف نہیں پلٹتے رجوع نہیں کرتے توبہ نہیں کرتے استغفار نہیں کرتے معافی نہیں مانگتے سوری نہیں کہتے ہوتا ہے نا ایسے بھی بہت سے سٹوڈنٹس بھی ایسے ہی کرتے غلطیاں کرتے ہیں استاد اگر ان کو کچھ کرنے کو کہتا ہے وہ کر کے نہیں لاتے اگر وہ پنشمنٹ دیتا ہے اس کی بھی انہیں پرواہ نہیں ہوتی وہ گئے گزرے کیس ہوتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے اگلا اسٹیپ پتہ ہے آپ کو اگلا اسٹیپ کیا ہوتا ڈھیل یس yes. استدراج رسپائٹ استدراج ہوتا ہے اچھا کر لو موج فتحنا علیہم الم ابوا وکل شای. تو انسان اور بھولنے لگتا ہے انسان سمجھتا ہے اللہ مجھ سے راضی ہو گیا اسی لیے تو مجھے سب کچھ مل رہا ہے لیکن یہ بھی آزمائش ہوتی ہے امتحان ہوتا ہے لیکن یہ زیادہ عرصے تک نہیں چلتا اس کے بعد پھر آخری مرحلہ کیا آتا ہے سب کچھ لے لیا جاتا ہے بیچ میں تو آتا نا اللہ ہم شاید یہ پلٹ آئیں شاید یہ لوٹ آئیں لا الحم يہ اور حالات اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے پہلے چھوٹی مشکل پھر اور بڑی, اور بڑی اور بڑی شاید باز آ جائے لیکن جب باز نہیں آتے لوگ تو پھر اللہ تعالى پوری پوری قوموں کو برباد کر دیتا ہے جیسے پیچھے آد اور سبود وغیرہ کے ساتھ ہوا ٹھیک ہے خیر یہ تو پورا ایک الگ ٹاپک ہے لیکن ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ نصیحت کی بات کہیں سے بھی ہو سبق کہیں سے بھی ملے ہمیشہ كان اور آنکھيں کھلی ركھيں ان بغیر کسی بھی تعصب کے اچھی بات سچی بات حق بات کوئی بھی کہہ رہا ہو چاہے دشمنی کہہ رہا ہو اسے بھی لے لیں ہاں وہ اچھی بات قرآن سنت سے نہ ٹکراتی ہو بس یہ کرائیٹیریا ہونا چاہیے یہ شرط ہے اس سے نہیں ٹکرا ہے ادر وائز نیک مال میں انسان کو جلدی کرنی چاہیے معلوم نہیں کس وقت کون سی آزمائش آ جائے بادرو بل امالی فتن بادر بل میں جلدی کرو جو ہی پتا چلے کر ڈالو فتنن فتنوں کے ڈر سے کہ کہیں پر کوئی اور امتحان نہ آ جائے اور ویسے بھی یہ ہے کہ قیامت کے دن انسان اپنے بارے میں جھگڑا کرے گا لیکن اس کی سنی نہ جائے گی یو متا اکول لنف سن تجا ہر شخص اپنے بارے میں جھگڑ رہا ہوگا کہ اسے کچھ مہلت مل جائے لیکن وہاں نہیں ملے گی اس دیر نہیں کرنی چاہیے تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ویسے ہی سمجھ دے دے اور عمل کی توفیق تعفرمن اور ہمارے ریاکشنز اچھے ہو جائیں آلاؤ آلاؤ ہر حال میں سبحانک اللہ بحمد کا اشد اللہ اللہ اللہ انتا استقفر کا اطوب علیق السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ